پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے داروغ ان سے پوچھے گا اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا قَالُوا بَلَا قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَلٍ كَبِيرٌ وہ کہیں گے کیوں نہیں یقیناً درانے والا ہمارے پاس آیا تھا چنانچہ ہم نے اس درانے والی کی تقذیب کی اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کسی پر کچھ بھی نہیں اتارا تم تو بہت بڑی گمراہی میں ہو وقانو لو کننا نسمع او نعقل ما کننا فی اصحاب السعیر اور وہ کہیں گے کاش ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے فاعترفوا بذنبہم فسحقل لی اصحاب السعیر پھر وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے چناچے دوزخ والوں پر لانت ہے ان ربہم و اجر کبیر بے شک جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے قَوْلَكُمْ بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ <الصدور> اور تم اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے پکار کر کہو بے شک وہ سینوں کے بھید خوب جانتا ہے اللہ فلق الطی فلخبیر فلخبیر بھلا وہ نہ جانے گا جس نے سب کو پیدا کیا اور وہی باریک بین بہت باخبر ہے وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے تابع کر دیا لہذا تم اس کے لہذا تم اس کی راہوں میں چلو اور اس اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یا مارے غیض و غزب کے, اس کے حصے کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یا مارے غیر و غذب کے اس کے حصے ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں گے یہ جہنم کافروں کو دیکھ کر غضب ناک ہوگی جس کا شعور اللہ تعالیٰ اس کے اندر پیدا فرما دے گا اللہ تعالیٰ کے لیے جہنم کے اندر یہ ادرا کو شعور پیدا کر دینا کوئی مشکل نہیں ہے پھر جس کی وجہ سے تمہیں آج جہنم کے عذاب کا مزہ چکھنا پڑ رہا ہے یعنی ہم نے پیغمبروں کی تصدیق کرنے کی بجائے انہیں جھٹلایا آسمانی کتابوں کا ہی سرے سے انکار کر دیا حتیٰ کہ اللہ کے پیغمبروں کو ہم نے کہا کہ تم بڑی گمراہی میں مبتلا ہو پھر یعنی غور اور توجہ سے سنتے اور ان کی باتوں اور نصیحتوں کو آویزۂ گوش بنا لیتے اسی طرح اللہ کی دی ہوئی عقل سے بھی سوچنے سمجھنے کا کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں شامل نہ ہوتے پھر جس کی بنا پر مستحق عذاب قرار پائے اور وہ ہے کفر اور انبیاء علیہم السلام کی تقزیب پھر یعنی اب ان کے لیے اللہ سے اور اس کی رحمت سے دوری ہی دوری ہے بعض کہتے ہیں کہ سحق جہنم کی ایک وادی کا نام ہے پھر یہ اہل کفر و تقزیب کے مقابلے میں اہل ایمان کا اور ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں ملیں گی بال غیبی کا ایک مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگوں کی نظروں سے غائب یعنی خلوتوں میں سے یعنی خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے رہے پھر یہ پھر کافروں سے خطاب ہے مطلب ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں چھپ کر باتیں کرو یہ اعلانیہ سب اللہ کے علم میں ہے اس سے کوئی بات مخفی نہیں پھر یہ سر و جہر جاننے کی تعلیل ہے کہ وہ تو سینوں کے رازوں اور دلوں کے بھیدوں تک سے واقف ہے تمہاری باتیں کس طرح اس سے پوشیدہ رہ سکتی ہیں پھر یعنی ظاہر اور پوشیدہ ظاہر اور پوشیدہ سینوں اور دلوں اور ان میں پیدا ہونے والے خیالات سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے تو کیا وہ اپنی مخلوق سے بے علم رہ سکتا ہے استفام انکار کے لیے ہے یعنی ایسا نہیں ہو سکتا پھر القیفو کے معنی ہے باریک بین کے اللطیف کے معنی ہے باریک بین کے ہیں الپو فلم فل قلوب بہوالے فتح القدیر مطلب جس کا علم اتنا لطیف ہے کہ دلوں میں پرورش پانے والی باتوں کو بھی وہ جانتا ہے پھر ذلولن کے معنی متع منقط کے ہیں جو تمہارے سامنے جھک جائے یعنی زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا ہے اسے اس طرح سخت نہیں بنایا کہ تمہارا اس پر آباد ہونا اور چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا پھر منا کی من کی کی جمع ہے جانب یہاں اس سے مراد اس کے رستے اور اطراف و جوانب ہیں امر اباہت مطلب جواز کے لیے ہے یعنی اس کے رستوں میں چلو پھر یعنی زمین کی پیداوار سے کھاؤ پیو پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں کیا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو نہ گہاں وہ لرزنے لگے ام ان نذیر یا تم اس اللہ سے بے خوف ہو گئے ہو جو آسمان میں ہے یہ کہ وہ تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیجے پھر جلد تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے البتہ یقینا تقزیب کر چکے وہ جو ان سے پہلے تھے چنانچہ دیکھ لو میرا عذاب کیسا تھا <تصفح> ہوں بالکل کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سکیڑتے ہوئے پرندے نہیں دیکھے انہیں اللہ رحمان کے سوا کوئی نہیں تھامتا بے شک وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ام من بھلا ایسا کون ہے جو سوائے رحمان کے تمہاری فوج بن کر تمہاری مدد کرے کافر تو نرے دھوکے میں ہیں ہے بل فور بھلا ایسا کون ہے جو تمہیں رزق دے اگر رحمان اپنا رزق روک لے کوئی نہیں لیکن وہ سرکشی اور حق سے گریز پر اڑے ہوئے ہیں مستقیم بھلا جو شخص اوندھا ہو کر اپنے چہرے کے بل چلتا ہو وہ زیادہ ہدایت یافتا ہے یا وہ جو بالکل سیدھا ہو کر سرات مستقیم پر چلتا ہو کہہ کہ دیجیے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو قل هو کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کے حضور تم اکٹھے کیے جاؤ گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی اللہ تعالی جو آسمانوں پر یعنی عرش پر جلوہ گر ہے یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ آسمانوں والی ذات جب چاہے تمہیں زمین میں دھسا دے یعنی وہی زمین جو تمہاری قرار ہے اور تمہاری روزی کا مخزن و منبع ہے اللہ تعالیٰ اسی زمین کو جو نہایت پرسکون ہے حرکت و جنبش میں لا کر تمہاری ہلاکت کا باعث بنا سکتا ہے پھر جیسے اس نے قوم لوت اور اصحاب الفیل مطلب ہاتھیوں والے اب رہا اور اس کے لشکر پر برسائے اور پتھروں کی بارش سے ان کو ہلاک کر دیا پھر لیکن اس وقت یہ علم بے فائدہ ہوگا پھر پرندہ جب ہوا میں اڑتا ہے تو وہ پر پھیلا لیتا ہے اور کبھی دوران پرواز پروں کو سمیٹ لیتا ہے یہ پھیلانا صف اور سمیٹ لینا قبض ہے پھر یعنی دوران پرواز ان پرندوں کو تھامے رکھنے والا کون ہے جو انہیں زمین پر گرنے نہیں دیتا یہ اللہ رحمان ہی کی قدرت کا ایک نمونہ ہے پھر یہ استفام تقریع و توبیخ کے لیے ہے جن دن کے معنی ہے لشکر جتھا یعنی کوئی لشکر اور جتھا ایسا نہیں ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے پھر جس میں انہیں شیطان نے مبتلا کیا ہوا ہے پھر یعنی اللہ بارش نہ برسائے یا زمین ہی کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے جیسا کہ بعض دفعہ وہ ایسا کرتا ہے جس کی وجہ سے تمہاری خوراک کا سلسلہ موقوف ہو جائے اگر اللہ تعالیٰ ایسا کر دے تو کیا کوئی اور ہے جو اللہ کی اس مشیت کے برعکس تمہیں روزی مہیا کر دے پھر یعنی واض نصیحت کی ان باتوں کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا بلکہ وہ حق سے سرکشی اور اعراض و نفور میں ہی بڑھتے چلے جا رہے ہیں نہ عبرت پکڑتے ہیں اور نہ غور و فکر کرتے ہیں پھر منہ کے بل اوندھا چلنے والے کو دائیں بائیں اور آگے کچھ نظر نہیں آتا نہ وہ ٹھوکروں سے محفوظ ہوتا ہے کیا ایسا شخص اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے یقینا نہیں پہنچ سکتا اسی طرح دنیا میں اللہ کی معاسیتوں میں ڈوبا ہوا شخص آخرت کی کامیابی سے محروم رہے گا پھر جس میں کوئی کجی اور انحراف نہ ہو اور اس کو آگے اور دائیں بائیں بھی نظر آ رہا ہو ظاہر ہے یہ شخص اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے گا یعنی اللہ کی اطاعت کا سیدھا رستہ اپنانے والا آخرت میں سر خرو رہے گا بعض کہتے ہیں کہ یہ مومن اور کافر دونوں کی اس کیفیت کا بیان ہے جو قیامت والے دن ان کی ہوگی کافر منہ کے بل جہنم میں لے جائے جائیں گے اور مومن سیدھے اپنے قدموں پر چل کر جنت میں جائیں گے جیسے کافروں کے بارے میں دوسرے مقام پر فرمایا و نقشر سورہ بنی اسرائیل نمبر ستانوے ہم انہیں قیامت والے دن منہ کے بل اکٹھا کریں گے پھر یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے پھر جن سے تم سن سکو دیکھ سکو اور اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کو سمجھ سکو تین قوتوں کا ذکر فرمایا ہے جن سے انسان مسموعات مبصرات اور معقولات کا ادراک کر سکتا ہے یہ ایک طرح سے تمام یہ ایک طرح سے اتمام حجت بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر نہ کرنے کی مذمت بھی اسی لیے آگے فرمایا تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو پھر یعنی شکراً قلیلا یا زمنً قلیلا تھوڑا یا کچھ وقت شکر یا قلت شکر سے مراد ان کی طرف سے شکر کا عدم موجود مطلب نہ کرنا ہے پھر یعنی انسانوں کو پیدا کر کے زمین میں پھیلانے والا بھی وہی ہے اور قیامت والے دن سب جمع بھی اسی کے پاس ہوں گے کسی اور کے پاس نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اور وہ کافر کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو قل انما العلم عند کہہ دیجیے بے شک اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے اور بس میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں الَّذِي تَدَّعُونَ پھر جب وہ اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہا جائے گا یہی ہے جو تم مانگتے تھے قل إن من کہہ دیجیے بھلا بتاؤ تو اللہ خواہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا قُلْ هُوَ الرَّحْمَانُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کہہ دیجئے وہ رحمان ہے ہم اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے توقل کیا چنانچہ تم جلد جان لوگے کہ کون کھلی گمراہی میں ہے قُلْ اَرَأَيْتُمْ ان اَصْبَحَ مَا غورا فمن کہہ دیجئے بھلا بتاؤ تو اگر تمہارا کنو کا پانی گہرا ہو جائے تو تمہارے پاس نتھرا مطلب جاری پانی کون لائے گا اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یہ کافر بطور استہزاء اور قیامت کو مستبعد سمجھتے ہوئے کہتے ہیں یا کہتے تھے پھر اس کے سوا کوئی نہیں جانتا دوسرے مقام پر فرمایا قل ربی صورت العراف آیت نمبر 187 کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے پھر یعنی میرا کام تو اس انجام سے ڈرانا ہے جو میری تکذیب کی وجہ سے تمہارا ہوگا دوسرے لفظوں میں میرا کام میرا کام انذار مطلب ڈرانا ہے غیب کی خبریں بتلانا نہیں اللہ یہ کہ جس کی بابت خود اللہ مجھے بتلا دے پھر رعوہو میں کا مرجع اکثر مفسرین کے نزدیک عذاب قیامت ہے پھر یعنی ذلت ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیں اڑ رہی ہوں گی یعنی ذلت ہولناکی اور دہشت سے ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی جس کو دوسرے مقام پر چہروں کے سیاہ ہونے سے تعبیر کیا گیا ہے بہار صورت عال عمران آیت نمبر ایک سو پھر تدعون اور تدعون کے ایک ہی معنی ہیں یعنی عذاب جو تم دیکھ رہے ہو وہی ہے جس وہی ہے جسے تم دنیا میں جلد طلب کرتے تھے جیسے سورہ انفال آیت نمبر بتیس اور سورہ سعت آیت نمبر سولہ وغیرہ میں ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کو موت دے دے یا ان پر رحم کرے لیکن کافروں کو متعلق لیکن کافروں کے متعلق تو یہ بات یقینی ہے کہ وہ اس کے عذاب سے بچنے والے نہیں لیکن وہ اتنے بدبخت ہیں کہ اپنی فکر تو نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے بارے میں انتظار کرتے ہیں کہ ان پر عذاب کب آتا ہے پھر یعنی اس کی وحدانیت پر اسی لیے اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتے پھر کسی اور پر نہیں ہم اپنے تمام معاملات اسی کے سپرد کرتے ہیں کسی اور کے نہیں جیسے مشرک کرتے ہیں پھر تم ہو یا ہم اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے پھر غورن کی کے معنی ہے خشک ہو جانا یا اتنی گہرائی میں چلا جانا کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو یعنی اگر اللہ تعالیٰ پانی خشک فرما دے کہ اس کا وجود ہی ختم ہو جائے یا اتنی گہرائی میں کر دے کہ ساری مشینیں پانی نکالنے میں ناکام ہو جائیں تو بتلاؤ پھر کون ہے جو تمہیں جاری صاف اور نتھرا ہوا پانی مہیا کر دے یعنی کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ تمہاری معصیتوں کے باوجود وہ تمہیں پانی سے بھی محروم نہیں فرماتا سامعین کرام یہاں تمام ہوتی ہے صورت الملک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 نون حروف مقتعات جن کے معنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں قسم ہے قلم کی اور اس کی جو وہ لکھتے ہیں مَا آنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ اِمَجِنُونَ آن نبی آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرًا مِمْنُونَ اور بے شک آپ کے لئے البتہ بے انتہا عجر ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور یقینا آپ خلق عظیم پر کاربند ہیں فَسَتُو بِصِرُونَ وَيُبِصِرُونَ پھر جلد ہی آپ دیکھ لیں گے اور وہ کفار بھی دیکھ لیں گے بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے ان ربکہ وہ اعلم بمن ضل عن سبیلہی وہ اعلم بالمحتدین بے شک آپ کا رب ہی اسے بہتر جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹکا اور وہی بہتر جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ تو آپ تکذیب کرنے والوں کی اطاعت نہ کریں ودو لنو فیو جنون وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ نرم پڑیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں وَلَا اور آپ ہر قسمے کھانے والے ذلیل کی بات نہ مانیں ذم ش جو تانے دینے والا انتہائی چغل خور ہے اثیم بھلائی سے روکنے والا حد سے گزرنے والا سخت گناہگار ہے گناہ بعد ہے زنیم سنگدل اور ان سب عیوب کے علاوہ بے نسب ہے انکان ذا مال وبنین اس لیے کہ وہ مال اور بیٹوں والا ہے اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلوں کے افسانے ہیں علی ہم جلد اسے اس کی سونڈ مطلب ناک پر داغ لگائیں گے بے شک ہم نے انہیں آزمایا جیسے ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی کہ البتہ صبح ہوتے ہی اس کے پھل کو ضرور توڑ لیں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفصیل کی طرف نون اسی طرح حروف مقطعات میں سے ہے جیسے اس سے قبل صاد قاف اور دیگر فوات سور گزر چکے ہیں پھر قلم کی قسم کھائی جس کی اس لحاظ سے ایک اہمیت ہے کہ اس کے ذریعے سے تبیین و توضیح ہوتی ہے بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ خاص قلم ہے جسے اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا اور اس کی اور اس کو تقدیر لکھنے کا حکم دیا چنانچہ اس نے ازل سے ابد تک ہونے والی ساری چیزیں لکھ دیں بہوالے جامع ترمیدی حدیث نمبر تین ہزار تین سو انیس مقال پھر یسترون میں ضمیر کا مرجع اصحاب قلم ہے جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے جس پر قلم کا لفظ دلالت کرتا ہے اس لیے کہ اعلی کتابت کا ذکر کاتب کے وجود کو مستلزم ہے مطلب ہے کہ اس کی بھی قسم جو لکھنے والے فرشتے لکھتے ہیں پھر یہ جواب قسم ہے جس میں کفار کے اول کا رد ہے وہ آپ کو مجنون مطلب دیوانہ کہتے تھے <جِنُون> حجر آیت نمبر چھے اے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو تو مجنون ہے پھر فریض نبوت کی ادائیگی میں جتنی زیادہ تکلیفیں برداشت کیں اور دشمنوں کی باتیں آپ نے سنی ہیں اس پر اللہ تعالی کی طرف سے نہ ختم ہونے والا اجر ہے مننن کے معنی قطع کرنے کے ہیں پھر کن عظیم سے مراد اسلام دین یا قرآن ہے مطلب ہے کہ آپ اس خلق پر ہیں جس کا حکم اللہ نے آپ کو قرآن میں یا دین اسلام میں دیا ہے یا اس سے مراد و تہذیب و شائستگی نرمی اور شفقت امانت و صداقت حلم و کرم اور دیگر اخلاقی خوبیاں ہیں جس میں آپ نبوت سے پہلے بھی ممتاز تھے اور نبوت کے بعد ان میں مزید بلندی اور وسعت آئی اسی لئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی بابت سوال کیا گیا تو فرمایا كان خلقہ القرآن بحوالے صحیح مسلم حدیث نمبر 746 مطلب آپ کا خلق قرآن تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یہ جواب خلق عظیم کے مذکورہ دونوں مفہوموں پر ہاوی ہے پھر یعنی جب حق واضح ہو جائے گا اور سارے پردے اٹھ جائیں گے اور یہ قیامت کے دن ہوگا بعض نے اسے جنگ بدر سے متعلق قرار دیا ہے پھر اطاعت سی مراد یہاں وہ مدارات ہے جس کا اظہار انسان اپنے ضمیر کے خلاف کرتا ہے یعنی مشرکوں کی طرف جھکنے اور ان کی خاطر مدارت اور ان کی خاطر مدارات کی ضرورت نہیں ہے پھر یعنی وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے معبودوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کریں تو وہ بھی آپ کے بارے میں نرم رویے اختیار کریں لیکن باطل کے ساتھ مداہنت کا نتیجہ ہوگا کہ باطل پرست اپنی باطل پرستی کو چھوڑنے میں ڈھیلے ہو جائیں گے اس لیے حق میں مداہنت حکمت تبلیغ اور کار نبوت کے لیے سخت نقصان دہ ہے پھر یہ ان کافروں کی اخلاقی پستیوں کا ذکر ہے جن کی خاطر پیغمبر کو مداہنت کرنے سے روکا جا رہا ہے یہ صفات زمیمہ کسی ایک شخص کی بیان کی گئی ہیں یا عام کافروں کی پہلی بات کا ماخذ اگرچہ بعض روایتوں میں مگر وہ غیر مستند ہے اس لیے مقصود عام یعنی ہر وہ شخص ہے جس میں مذکورہ صفات پائی جائیں ضنیم الحرام یا مشہور و بدنام پھر یعنی مذکورہ اخلاقی قباحتوں کا ارتقاب وہ اس لیے کرتا ہے کہ اللہ نے اسے مال اور اولاد کی نعمتوں سے نوازا ہے یعنی وہ شکر کی بجائے کفران نعمت کرتا ہے بعض نے اسے فلاح طقع کے متعلق قرار دیا ہے یعنی جس شخص کے اندر یہ خرابیاں ہوں اس کی بات صرف اس لیے مان لی جائے کہ وہ مال و اولاد رکھتا ہے پھر بعض کے نزدیک اس کا تعلق دنیا سے ہے مثلا کہا جاتا ہے کہ جنگ بدر میں ان کافروں کی ناکوں کو تلواروں کا نشانہ بنایا گیا اور بعض کہتے ہیں کہ ایک قیامت والے دن جہنمیوں کی علامت ہوگی کہ ان کی ناکوں کو داغ دیا جائے گا یا اس کا مطلب چہروں کی سیاہی ہے جیسا کہ کافروں کے چہرے اس دن سیاہ ہوں گے بعض کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ حشر کافروں کا یہ حشر دنیا اور آخرت دونوں جگہ ممکن ہے پھر مراد اہل مکہ ہے یعنی ہم نے ان کو مال و دولت سے نوازا تاکہ وہ اللہ کا شکر کریں نہ کہ کفر و تکبر لیکن انہوں نے کفر و استقبار کا رستہ اختیار کیا تو ہم نے انہیں بھوک اور قحط کی آزمائش میں ڈال دیا جس میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کی وجہ سے کچھ عرصہ مبتلا رہے پھر باغ والوں کا کس عربوں میں مشہور تھا یہ باغ صنعاء مطلب یمن سے دو فرسخ کے فاصلے پر تھا اس کا مالک اس کی پیداوار میں غرباء و مساکین پر بھی خرچ کرتا تھا لیکن اس کے مرنے کے بعد جب اس کی اولاد اس کی وارث بنی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے تو اپنے اخراجات ہی بمشکل پورے ہوتے ہیں ہم اس کی آمدنی میں سے مساکین اور سائلین کو کس طرح دیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس باغ کو ہی تباہ کر دیا کہتے ہیں یہ واقعہ حضرت السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تھوڑے عرصے بعد ہی پیش آیا بوالے فتح القدیر یہ شری یہ ساری تفصیل تفسیری روایات کی ہے پھر سرمن کے معنی ہے پھل اور کھیتی کا کاٹنا مصبحین حال ہے یعنی صبح ہوتے ہی پھل اتار لیں گے اور پیداوار کاٹ لیں گے و صلی اللّہ علیہ نبین محمد وصحب اجمعین